111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين 114. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز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 الا ان حزب الله هم المفلحون ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے مجاہد عالم دین مولانا عبد الصمد رحمہ اللہ کا درس با دوستی اور دشمنی کا معیار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على رسول الکریم رب اللہ یہ ولی سے ہے ولی دوست کو کہتے ہیں ولی کے بہت سے معنی ہیں دوست حمایتی کشتی بان مددگار یہ سب ولی کے معنی ہیں اور برا جو ہے یہ بری ہونے سے ہے بری یعنی کسی سے بری ہو جانا کسی سے بارات کا اظہار کر دینا جیسے قرآن میں بھی آتا ہے من اللہ رسول تو برات کا معنی کسی سے لاتعلقی اور کسی سے بالکل بیزاری کا اظہار کر دینا تو بلا و برا کا معنی یہ کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی اور یہ جو مسئلہ ہے یہ جو موضوع ہے انسان کی پوری کی پوری زندگی کے اوپر اور پورے کے پورے کردار اور اس کی زندگی کو ایک سانچے میں ڈھالنے والا یہ موضوع ہے اور اپنے حیثیت کے اعتبار سے اس کا بھی ایک بلند مقام ہے اور یہ ایسی اہمیت رکھنا ہے کہ اس کو جمعوں کے موضوعات میں بیان کرنا چاہیے اور اس کو ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کے جو ہے وہ ذہن میں اس کا واضح تصور ہونا چاہیے جب توحید کو قبول کرنے والے لوگ توحید کو قبول نہ کرنے والوں سے اور دین یا آخرت کی سوچ رکھنے والے لوگ دنیا کی سوچ رکھنے والوں سے الگ اپنی صفوں کو ممتاز نہیں کریں گے تو وہ دین کی کوئی ٹھوس اور جامع خدمت نہیں کر سکتے اسلام کا ہم, ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں کوئی بھی زبان بولتے ہوں کسی بھی قومیت اور وطنیت سے تعلق رکھتے ہوں جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا جب ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو پھر ہم سارے بتوں کو چھوڑ کے ساری برادریوں کو چھوڑ کے سارے رشتوں کو چھوڑ کے سب سے زیادہ مقدم سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ ایسا رشتہ کہ جس کے وقار کا جس کے تعلق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سلمان فارسی ہو حفشہ کا رہنے والا بلال ہو روم کا رہنے والا سہیب ہو بکا کا رہنے والا قریشی ہو یا یسرپ کا مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنے والا کوئی اوسیع یا خزرجی ہو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں اور اسلام کو ماننے والوں کا ایک کنبا ایک قبیلہ ایک ان سب کو مل کے ایک امت وجود میں آتی ہے جب یہ امت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو استوار رکھتی ہے تو اسی میں اس کی نجات ہے اسی میں اس کی کامیابی ہے دنیا کے اعتبار سے بھی جب ایک امت کی حیثیت سے ہم آگے بڑھتے ہیں ایک امت کی حیثیت سے جد و جہد کرتے ہیں ایک امت کی حیثیت سے اپنے آپ کو اور بنی نو انسانیت کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوششیں جو ہیں وہ کارگر بھی ہو سکتی ہیں اور ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ بھی قبول فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے سید بخاری کی حدیث ہے يشد ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح جیسے دیوار یا کوئی عمارت ہوتی ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور اس طرح اشارہ کیا شبہ کا بہینا صابحی اپنی انگلیوں کو آپس میں جوڑا جس طرح یہ انگلی الگ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اس کے اندر قوت اور جان نہیں ہے جب یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں تو پھر یہ ایک قوت کی علامت مکہ بن جاتا ہے ایک قوت بن جاتی ہے جو کفر کے بھیجے کو باہر نکال سکتی ہے اسی طرح ایک اور مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا کہ امت مسلمہ ایک جسم ہے یک جان ہے ایک جسم ہے جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو دوسرا عزو جو ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اس کے درد میں تڑپتا ہے اور بے چینی اور بخار کے اندر جو ہے وہ تپش کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم ایسی امت ہیں جب تک ہم امت کا تصور اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے علاقائیت وطنیت قومیت ان سب بتوں کو توڑیں گے نہیں اس وقت تک ہم امت مسلمہ کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کسی بھی کام کے نہیں ہے اور یہ جو رشتہ ہے یعنی اسلام کا رشتہ جس کو قرآن نے امت قرار دی ان ہادی امت و کم واحدہ کہ تمہاری یہ امت جو ہے یہ ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں لہٰذا میری ہی عبادت کیجئے تو امت کا تصور جس عقیدے سے پھوٹتا ہے اس کو اسلام میں الولہ والبرہ کا عقیدہ کہا جاتا ہے الولا ولبرا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی یا پھر اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت یا پھر اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اسلام میں دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے اسلام میں دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے تو جو بھی اسلام کو قبول کرنے والے لوگ ہیں اور اسلام کو ضابطۂ حیات ماننے والے لوگ ہیں اسلام کو اس دنیا میں غالب دیکھنا چاہتے ہیں آخرت کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں توحید کو قبول کرتے ہیں وہ ایک الگ امت ہیں ان کے ساتھ ہماری دوستی ان کے ساتھ ہماری محبت ان کے ساتھ ہماری وفاداری اور استواری ہونی چاہیے اور جو لوگ اللہ رب العزت کو حاکم نہیں مانتے دنیا کو, کو جو, جو لوگ اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں اور اسلام کو اپنا ضابطۂ حیات نہیں مانتے اس کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں سے ہماری نفرت ہماری عداوت ہماری دشمنی اور ہماری جو ہے ان سے دوری ہونی چاہیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے خا وہ ہمارے سگے رشتہ دار ہمارے علاقے ہمارے وطن ہماری برادری سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں اس موضوع کو احادیث وغیرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ الخب اللہ ہی ولب احادیث میں اس کے لیے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغذ رکھنا اللہ کے لیے نفرت رکھنا اللہ کے لیے عداوت رکھنا ان الفاظ میں بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں پہلے ہم ان لوگوں سے متعلق آیات لیتے ہیں کہ جو کفار ہیں جو کفار اللہ رب العزت کے دین کے دشمن ہیں خواہ وہ یہود نصارہ ہوں خواہ وہ اصلی کفار ہوں خواہ وہ ملحدین ہوں خواہ وہ مشرقین ہوں کفار سے دوستی رکھنے والے لوگ اور کفار کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ان کے متعلق اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورت المجادلہ کی آیت نمبر بائیس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجد لات نب باللہ ولیم الخر آپ نہیں پائیں گے کسی ایسی قوم کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جو لوگ بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو کبھی بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ یو وا دونہ منہاد ال رسول کہ یہ ان لوگوں سے محبت کریں ان لوگوں سے مودت کا مظاہرہ کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے ایمان والے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی محبت نہیں کریں گے ولو کانوا ابا او اب اگرچہ وہ لوگ کون جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین اگرچہ ان کے باپ ہوں اور اگرچہ ان کے بیٹے ہوں یعنی بیٹے ہی کیوں نہ ہو اور باپ ہی ان کے کیوں نہ ہو اگر اللہ اور اس کے رسول سے وہ دشمنی رکھتے ہیں تو پھر ان سے دشمنی رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے ولو خان ابا اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں او ابنا یا ان کے بیٹے ہوں او اخوان یا ان کے بھائی ہوں او آشیرتا ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں الا یہ لوگ کون لوگ یعنی جو محبت جو ہے صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر رکھتے ہیں ان کی فضیلت فرمائی الا یہ وہ لوگ ہیں قطع ان کے دل میں اللہ نے ایمان لکھا ہے ہم سب کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے ہم مومن ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھا ہے الا اکا قطبی قلو بے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ رب العزت نے ایمان کو لکھ دیا ہے وہ ادم بروحمن ہو اور اللہ نے اپنی طرف سے روح اپنی طرف سے تسکین کے ذریعے سے ان کی امداد کی ہے ان کی تائید فرمائی ہے یعنی ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے وہ یو تجری من حل انہار اور داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیح ہمیشہ ہمیشہ یہ ان میں رہیں گے رضی اللہ رضو ان یہ اللہ سے راضی اللہ ان, سے راضی اللہ ان سے راضی اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی کہتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ الجز منجلسل عمل کہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسی ہی جزا ہوتی ہے اب یہ ایسا عمل ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے مختلف جزائیں لکھی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے دوسری تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کروائے گا اور چوتھی چیز یہ کہ انہوں نے اللہ کی خاطر تمام لوگوں کو ناراض کیا جو اللہ کے دشمن نے ظاہر ہے کہ آپ ان سے محبت نہیں رکھیں گے ان سے نفرت کا تعلق رکھیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہوں گے تو انہوں نے اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتیں اور اپنی رضا یعنی لوگ ناراض ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا ان پر نشاور کر دی کہ رضی اللہ عنہم ور رضو ان ہو یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی یہ چار بدلے پانچواں بدلا الاکا حزب اللہ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اللہ کا گروہ یہی لوگ ہیں اللہ لوگوں سن لو انز اللہ یقیناً اللہ کا جو گروہ ہے اللہ کی جو جماعت ہے وہی کامیاب ہونے والی ہے یہ پانچواں ان کے لیے جو ہے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جماعت قرار دیا اور ساتھ یہ بھی نبی سنائی تنبیح کے ساتھ کہ یہی جو جماعت ہے اللہ کی جماعت یہی کامیاب ہونے والی ہے اسی کے لیے دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے تو اس عائد سے ہمیں معلوم ہوا کہ اہل ایمان کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے اللہ اس کے رسول کے مخالفین سے محبت نہیں رکھتے اسی طرح کفار کے ساتھ دوستی نفاق کی علامت ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ دوستی کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو انتالیس فرمایا کہ منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر آگے من دون المؤمنین منافقین وہ لوگ ہیں کہ جو کفار کو دوست بناتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کے اہل ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کفار کے ساتھ دوستی کرتے ہیں کفار کو دوست بناتے ہیں کہ ایب تند کیا یہ یعنی نام نہاد منافقین جو نام نہاد مسلمان ہیں کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں یعنی کفار سے دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کو عزت اور حکمرانی عطا کریں تو پھر میں کہ جمیہ عزت تو ساری کی ساری اللہ رب العزت کے پاس ہے لیکن یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس یا کفار کے پاس عزت ہے اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں ان سے جھک کے ملتے ہیں ان کی اجات اور فرمبرداری کرتے ہیں تو فرمایا کہ منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے اور منافقین کی صفت یہ بتائی کہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر اہل ایمان کی مدد اہل ایمان کی نصرت اور اہل ایمان کے ساتھ تعلق کو چھوڑ کے کفار کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ درنا قذاب ہے ایک دو آیتے جن میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی رکھنا کفر کی علامت ہے اللہ رب العزت نے ان آیات میں کفار کے ساتھ دوستی کو کفر کی علامت قرار دیا ہے یعنی یہاں یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ صرف فضائل کا مسئلہ نہیں ہے یا ایک حکم فرائض یا واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ایمانیات میں سے ہے کیونکہ ایک شخص اگر لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پر وہ محبت نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک شخص اللہ کو ماننے والا ہے دوسرا اللہ کو نہیں ماننے والا اور اس کا تعلق اللہ کو نہ ماننے والے کے ساتھ ہے اللہ کو ماننے والے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا معنی یہی ہے کہ اس کے نزدیک ایمان کی اور کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العزت نے ایک مومن کو کعبے سے بھی محترم قرار دیا ہے تو ایک شخص مومن کی سے محبت ہی نہیں رکھتا مومن کے ساتھ دوستی ہی نہیں رکھتا بلکہ کفار کے ساتھ دوستی رکھتا ہے جو اللہ اس کے, رسول کے دشمن ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت پر ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں ہے تو یہ آیات ان میں اللہ رب العزت کفار سے دوستی رکھنے والے کے کفر کی جو ہے وہ نشاندہی فرماتے ہیں سورہ کی آیت نمبر اکیاون ہے آمنو اے ایمان والو لا اولیا یہود و نسارا کو دوست مت بناؤ باد اولیا او باد یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی تمہارے دوست یہ ہو ہی نہیں سکتے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تو میں یت اللہ من تو جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو ان نہ منہ ہوں تو یقیناً وہ ان میں سے اللہ رب العزت نے یقیناً کا اننا اننا یقین کے لیے ہوتا ہے میں کہ ان نہ تو یقیناً وہ شخص کون کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے یہود نصارہ کے ساتھ ان نہ یقیناً وہ شخص منہم انہی میں سے ہے جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو ان نہ یقیناً وہ شخص انہیں میں سے ہے یعنی کن میں سے پیچھے کن کا ذکر ہے یہود و نصارہ کا یعنی جو کے ساتھ دوستی کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کا دوست بنتا ہے تو وہ انہی میں سے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان اللہ دل کامر ثالمین یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 144 اس میں اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ واضح انداز میں فرمایا یادین لا تتخذ القافرین اولیاء من دون المؤمنین اے ایمان مالو کفار کو دوست نہ بناو اہل ایمان کے علاوہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست نہ بناو اتو کیا تم چاہتے ہو ان تجعلو للہ علیکم سلطان مبینہ کہ تم بنا دو اللہ کے لئے اپنے خلاف ان تجعلو کہ بنا دو تم اللہ کے لئے یعنی مہیا کر دو تم اللہ کو علیکم اپنے خلاف مہیا کر دو تم اللہ رب العزت کو علیکم اپنے خلاف سلطان واضح دلیل یعنی کیا تم اللہ کو واضح دلیل تھمانا چاہتے ہو اپنے کفر اور نفاق پر وہ نفاق جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے کیا تم اس نفاق کو بالکل ظاہر کرنا چاہتے ہو سلطان مبین بالکل واضح دلیل اللہ کو دینا چاہتے ہو کفار کے ساتھ دوستی کر کے تو یہ عید بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص سے اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ دوستی کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے ساتھ یارانہ لگاتا ہے اس کا اسلام والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ اپنے خلاف بالکل واضح دلیل اپنے کفر کی اللہ رب العزت کو مہیا کر رہا ہے تو اس عید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یہ صرف کوئی فرض اور واجب کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کی وجہ قرار دیا ہے کہ جو کفار سے دوستی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ بڑھ کے جہاد سے بڑھ کے دوسروں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں یا دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے عذاب کی نبی سنائی ہے یا ایوح الذین آ ایمان والو لا تقید ابا اکم اقمان مت اولیاء بت بناؤ اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست ان استحب القفر اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر یعنی کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں تو اپنے باپ دادا کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی دوست نہ بناؤ تو میں یہ بھی ان کے ساتھ دوستی کرے گا فا اولا کا تو یہی لوگ ظالم ہیں پھر آگے پھر کل ان یہ مشہور آئے ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے اولادیں تمہاری بیویاں تمہارے بچے تمہارے رشتہ دار تمہاری تجارتیں تمہاری کافی تفصیلی آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہوں گے اگر یہ تو میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور جہاز سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان ان چیزوں کو یا ان افراد کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دیتا ہے تو وہ انسان عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے یہ تو تھی ایمان کی بات اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان کو دوست ہم کیوں بنائیں آخر ان کے پاس ہے کیا پیچھے ہم توحید پڑھ کے کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے عزت بھی اللہ کے پاس ہے ذلت بھی اللہ کے پاس ہے اور پھر اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں اپنے ایمان کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر ان کے ساتھ دوستی کی توک نہیں بنتی یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ہمارے اللہ کے دشمن ہیں ہمارے رسول کے دشمن ہیں ہماری کتاب کے دشمن ہیں ہمارے دین کے دشمن ہیں اہل اسلام کے ملت اسلامیہ کے دشمن ہیں پھر ان کے ساتھ ہم دوستی کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کی اس کے رسول کی اس کی کتاب کی حرمت کا ہمیں کوئی بھی پاس نہیں ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہمارا دشمن قرار دیا ہے دوستی اور دشمنی یہ ہمیں اللہ رب العزت نے سکھائی ہے جن لوگوں کو اللہ نے ہمارا دشمن کہا ہے وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے اور جن لوگوں کو اللہ نے ہمارا دوست کہا ہے ہم کتنا بھی ان سے دور ہو جائیں وہ ہمارے جو ہے وہ دوست ہی ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے ان کے متعلق قرآن مجید نے چند حقائق ذکر کیے ہیں اور عملی طور پہ ہم ان حقائق کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح ہمارے دین کی دشمنی ہی کرتے ہیں قرآن کہتا ہے ولا یا ضالو نتل کم حت یا ردو کم عن دینکم نستتاؤ کہ یہ کفار ہمیشہ تمہارے سے کتاب کرتے رہیں گے تمہارے خلاف چڑھائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں یعنی یہ ہمارے دین کے دشمن ہیں وہ دشمن شاید بہت ہی اچھا دشمن ہو بہت ہی قابل برداشت ہو سکتا ہے کہ ایسا دشمن ہو جو ہم پر حملہ آور ہو اور ہمیں جان سے مار دے یا ہمارا مال لوٹ کے لے جائے یہ وہ دشمن ہے جو ہمیں جان سے بھی مارتا ہے ہمارا مال بھی لوٹتا ہے اور لوٹ رہا ہے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ ہماری روح کا دشمن ہے ہماری نسلوں کو یہودی اور عیسائی بنانا چاہتا ہے ہمیں اسلام سے دور کر کے مرتد کرنا چاہتا ہے ایک جگہ پر نہیں پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیسوں جگہ پر اس بات کی طرف تم فرمائی ہے کہ یہ تم سے حسد کرتے ہیں یہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں ود دو تک فرون ایک جگہ فرمایا کہ ود دو تک فرون یہ چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ تم کافر بن جاؤ اور تم ان جیسے ہو جاؤ جیسے وہ پتہ سواں تم ان جیسے ہو جاؤ تم بھی کافر بن جاؤ جیسا کہ وہ کافر ہیں اسی طرح ایک جگہ کتابی لو یار ایمان کم کفارا کہ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفار بنا دیں کیوں حسد امن خسین اس لیے کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں ایک جگہ فرمایا کہ ولن تا یہود ولندہ ہر ہرگز آپ سے یہود و نصارا راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں یعنی آپ بھی یہودی ہو جائیں آپ بھی عیسائی ہو جائیں پھر تو یہ آپ سے راضی ہوں گے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر کے ان کو دے دیں کتنی بھی اطاعت کریں کتنی بھی دوستی کا دعویٰ کریں یہ آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے تو ایسا دشمن جو ہمارے دین کا دشمن ہے ہمیں اسلام سے ہی پھیرنا چاہتا ہے تو سب سے بڑا ہمارا یہ دشمن ہے جب تک ہم اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے اور اللہ نے جو دشمنی کے آداب بتائے ہیں ان آداب کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہم اس خطرے سے محفوظ نہیں ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم کفار کی بات مانو گے ان کی اطاعت کرو گے جو وہ چاہتے ہیں اس طرح تم کرو گے تو وہ تمہیں کافر بنا دیں گے فرمایا کہ بنو اے ایمان والو ان تی الدین کفر اگر تم کفار کی اطاعت کرو گے یعنی آکاب کم تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے فتن کلبو خاسرین اور تم خسارا پانے والے بن جاؤ گے کیا مانا کہ وہ تمہیں اسلام سے پھیر دیں گے ایڑیوں کے بل تم اسلام کی طرف جا رہے ہو وہ تمہیں پھیر کے جو ہے وہ کفر کی طرف واپس لے آئیں گے اور تم دنیا اور آخرت دونوں میں خسارا پانے والے ہو جاؤ گے تو اب اس وقت پوری دنیا میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے دین کے بدترین دشمن ہیں دین کی کوئی علامت انہوں نے ایسی نہیں چھوڑی جس کو پامال نہ کیا ہو کوئی حرمت مسلمانوں کی ایسی نہیں چھوڑی وہ حجاب ہو وہ قرآن مجید ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت ہو اسلام کا کوئی تصور ایسا نہیں ہے جس کے اوپر یہ لوگ اعتراض نہیں کرتے خا داڑی ہو خا پردہ ہو خا پانچی رکھنا اسے اونچا رکھنا ہو جہاد کی اصطلاح ہو دین کے ایک ایک چیز کو ایک ایک بات کو اطلاع کے مسجد کے مینار تک ان کو برداشت نہیں ہے انسانی آزادی اور حقوق کا نعرہ بلند کرنے والے اتنے بد تینت ہیں اور اندر سے وہی اصلی یہودی اور عیسائی ہیں کہ جو اس دور کے یہودی اور عیسائی تھے کہ صرف حجاب کی آڑ میں حجاب کی وجہ سے انہوں نے ایک مسلمان خاتون کو مصر سے تعلق رکھنے والی مسلمان خاتون کو جرمنی میں انہوں نے قتل کیا اور یہ ایسے لوگ ہیں ہمارا پٹرول جو وسائل ہیں سب کچھ یہ لوگ یہاں سے جو ہے وہ لے جاتے ہیں ہمارے ہی مال پر ہمارے ہی وسائل کے ذریعے ہمارے ہی بعض نوجوانوں کو بھی استعمال کر کے یہ لوگ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں اور ایک میدان نہیں ہے جس میدان سے یہ حملہ آور ہوں عسکری طور پر تو یہ سب دنیا جانتی ہے ہم بھی جانتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں کہ انہوں نے کس طرح عراق کے لاکھوں بچوں بوڑھوں مردوں عورتوں کے یہ قاتل ہیں افغانستان کے لاکھوں لوگوں کو یہ قتل کر چکے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے مظالم کی داستانیں پھیلی ہوئی ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے ہماری عورتوں کے ہمارے بوڑھوں کے ہمارے کمزور نوجوانوں کے جو ہے یہ دشمن ہیں اور ان کو جو ہے وہ بموں سے مار رہے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن بی سیوں مسلمان ان کے ظلم کا شکار نہ ہوتے ہوں خواہ کشمیر ہو خواہ عراق ہو خواہ فلسطین ہو کہیں پر بھی جو ہے ان کے مظالم ختم نہیں ہوتے لیکن جنگ کا صرف یہ رخ نہیں ہے اگر صرف یہ رخ ہوتا تو شاید قابل برداشت ہوتا کہ وہاں جان ہی جاتی ہے یہ جس علاقے میں قبضہ کرتے ہیں اور جس علاقوں پر ان کے ہماری قابض ہوتے ہیں وہاں پر پھر ان کے اور بہت سارے میدان ہیں ایک ان کا عسکری میدان یہ تو نظر آ رہا ہے دوسرا میدان ان کا تعلیم کا ہے تعلیم کے میدان میں یہ چاہتے ہیں جیسا کہ یہاں پر انہوں نے مصر میں سب سے پہلے تجربہ کیا اور ترکی میں انہوں نے تجربہ کیا اور اس کے بعد پاکستان یہ جو برے صغیر ہے پورا جہاں پر ان کا قبضہ تھا یہاں پر انہوں نے جو نظام تعلیم مرتب کر کے ہمیں دی وہ نظام تعلیم بھی ایسے تھے اور مرتب کرنے والے جو لوگ ہیں لاڈ مکالے وغیرہ انہوں نے خود اپنے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ ہم ایسا نظام تعلیم ان کو دے کر جا رہے ہیں کہ اگر یہ مسلمان عیسائی نہ بھی ہوئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ اندر سے جو ہے وہ عیسائی ہوں گے بظاہر یہ مسلمان رہیں گے بظاہر یہ ہندی ہوں گے لیکن اندر سے یہ انگریزی ہو چکے ہوں گے اور یہ ہمارے بہترین غلام ہوں گے یہ بات اس نے پارلیمنٹ میں کہی تھی اور اس بات کی عملی تفسیر جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے اصل انگریز چلا گیا اس کے بعد انگریز کے یہ کالے جو غلام ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حاوی رہے اور ان لوگوں کے ذریعے امت مسلموں کو تباہ کر دیا گیا اور یہ جو تصور آیا ہے مولوی اور مسٹر کا یہ بھی انہی کی اس طرح سے آیا ہے پہلے صرف مدارس ہوتے تھے ایک ہی تعلیم ہوتی تھی اور مدارس میں جب اسلام کا ترقی کا دور تھا سب کچھ سکھایا جاتا تھا جو رائج الوق زبان ہے جو کچھ بھی ہے لیکن ان لوگوں نے ایسا مسلمانوں کو صرف ترقی کی آڑ میں ٹیکنالوجی کی آڑ میں ایسا گمراہ کیا کہ بظاہر تو ایک نوجوان جو ہے وہ مسلمان ہے اور امت کا سرمایہ لگتا ہے لیکن در حقیقت اس کے سامنے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ان نظام تعلیم سے جو فارغ و ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اپنا فیوچر ہوتا ہے دنیا کی زندگی بنانا ایک اچھا نوکر یعنی یہ نظام جو انہوں نے دیا تعلیم کا اس نظام نے ہمیں اچھے نوکر مہیا کیے ہیں امت کے خادم نہیں امت کے لیے غیرت رکھنے والے نہیں امت کی قیادت کرنے والے نہیں بلکہ اچھے نوکر انہوں نے مہیا کر کے دیے ہیں اچھی نوکری کرنے والے اچھے نوکر اچھے دنیا کے خادم اچھے ان کے جو ہے ملازم یہ اس نظام تعلیم سے پیدا ہوئے اور اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت ہیں اللہ تعالیٰ نے سرح ممتحا نے ابراہیم علیہ السلط والس کو ہمارے لیے عثمہ بنا کر پیش کیا ہے قط کا نتلک عثمۃ الحسن فی ابراہیم مولین تمہارے لیے یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے وہ نمونہ کیا ہے وہ آئیڈیل طرز حیات کیا ہے فرمایا کے اقلوم ان نابراً ممتون جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ہم تم سے بیزار ہیں ہم تم سے لا تعلق ہیں اگرچہ ان کی ہی قوم تھی ایک ہی قوم کے رہنے والے ہیں ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں لیکن فرمایا کہ ہم تم سے لا تعلق ہیں اور آگے فرمایا کہ ان برا ممتون تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی ممتاب المندون کفر نابم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں یعنی ہم تمہارے نظام کو نہیں مانتے و بدابین و بین اللہؤ اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض عداوت اور دشمنی ظاہر ہو چکی ہے یعنی ڈھکی چھپی نہیں ہے ہمیں اپنی دشمنی کو صرف رکھنا نہیں ہے بلکہ دشمنی کو ظاہر کرنا ہے سمایہ کہ بدا بئی نہ ہو بہ ظاہر ہو چکی ہے ہماری اور تمہاری دشمنی بل بغاؤ اور نفرت ہم تمہارے نظام سے تمہاری آئیڈیالوجی سے تمہارے طرز فکر سے تمہارے کفر سے نفرت کرتے ہیں تم سے بغض رکھتے ہیں اور تم سے عداوت رکھتے ہیں آج یہ لفظ اگر کہے جائیں تو لوگ شدت پسند کہتے ہیں کہ آپ بڑے شدت پسند ہیں بلکہ کافر کو کافر بھی کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کافر نہ کہو ابھی کسی کرسچن کو آپ کافر کہیں نا اس کو کہیں کہ تو کافر ہے اس کو اس پر بھی غسائیں اس کو کرسچن کہیں تو وہ آپ سے خوش رہے گا بلکہ غیر مسلم کہیں تو پھر بھی خوش رہے گا گزارا آپ کافر کو کافر بھی کہو گے تو اس کو غصہ ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر بھی نہ کہو اس کو غیر مسلم کہو نان مسلم کہو لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ان سے دشمنی رکھو اور ان سے عداوت رکھو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے بدا بئین قم الداوت البغا دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دو دن کی بات نہیں ہے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہیں ہم تم سے نفرت رکھتے ہیں ہم تم سے بوجھ رکھتے ہیں کب تک حتیٰۃ تو من و بال ہی وادہ ہو جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لیاؤ اگر اللہ واحد اللہ شریک پر ایمان لے آؤ گے پھر ہماری اور تمہاری دشمنی جو ہے ہماری اور ان کی دشمنی صرف کسی خطۂ زمین کی وجہ سے نہیں ہے ہماری اور ہندوؤں کی دشمنی صرف کشمیر کے اوپر نہیں ہے ہماری امریکہ کی دشمنی عراق اور افغانستان کی سرزمین کی وجہ سے نہیں ہے ہماری اور یہود کی عداوت جو ہے فلسطین کے خطے کی وجہ سے نہیں ہے یا عراق کے پیٹرول کی وجہ سے نہیں ہے یا پھر اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو مار رہا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نظام کو نہیں مانتے ہمارے اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے جب تک وہ مشرق ہیں جب تک وہ عیسائی اور یہودی ہیں جب تک وہ یہودی ہیں جب تک وہ ہندو ہیں جب تک وہ مشرق ہیں اس وقت تک ہماری دشمنی ہوگی اگر وہ سارے جرائم سے توبہ بھی کر لیں ہمارے بوٹ چاٹنا شروع کر دیں تب بھی ہم ان کو دشمن سمجھیں گے کیونکہ اللہ نے ان کو اور ہمیں جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا اور دشمنی اختیار کرنے والا جو ہے وہ بتایا ہے تو ہماری دشمنی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ نظام یہودیت عیسائیت اور ان کا تسلط جو ہے پوری دنیا کے اوپر باقی ہے جب ان کا تسلط ختم ہو جائے گا جب یہ بت پور جائیں گے جب سلیبے جو ہیں وہ جھک جائیں گی جب خنزیروں کو قتل کر دیا جائے گا اس کے بعد اللہ کا قانون دنیا میں نافذ ہوگا اور اس وقت تک جو ہے وہ جہاد ان سے جاری رہے گا مارکہ بدر کی مثال ہے اللہ رب العزت نے بدریوں کو بہت فضیلت دی ہے بعض احادیثیں ہیں آپ نے سنی ہوں گی بدر والوں کو اتنی فضیلت کیوں ملی ہے بدر کے ہم مارکے پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں بدر کا جو مارکا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے ہیں تین سو تیرہ کے لگ بھگ آپ کے ساتھ صحابہ ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر جو تعداد ہے دو سو سے زائد جو صحابی ہیں وہ اوس اور خدرت کے ہیں یعنی یسرب کے باشندے ہیں آپ کی اپنی قوم اور وطن سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. بلکہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اوس اور خزرت سے دوسرے علاقے سے مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا آبائی علاقہ مکہ تھا یعنی آپ کے جو انصار ہیں آپ کے جو ساتھی ہیں وہ اوس اور خزرت کے لوگ ہیں اور جو آپ کے بالمقابل ہیں وہ آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ اور آپ کے اپنے وطن کے لوگ ہیں یعنی وطنیت اور قومیت جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور پھر ان میں سے چھتر کو جو ہے ابو چہل اور بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا گیا اور ان کو اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی لاشوں کو کلیب بدر کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جائے بدر کا ایک ویران کنواں تھا بدر کے مقام پر اس کنویں کے اندر جو ہے ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکائے بدر میں جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا ہے اس دن کو فرقان یعنی حق اور باطل کے اندر تمیز کا فرقان کا دن تھا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت کے اور وطنیت کے بدھ کو کلید بدر میں بدر کے کنویں کے اندر زمین کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیا تھا یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصفہ ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو پھر جو آپ کے ساتھ ہیں جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ آپ کا بھائی ہے جو آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ آپ کے علاقے کا ہو آپ کے وطن کا ہو جو اسلام کا دشمن ہے پھر وہ آپ کا بھائی نہیں ہے اس کو آپ نے مارنا ہے اور صاب رام نے اس کی عملی مثال بھی بیان کی قرآن نے اس ٹکراؤ کو اسلام کا ٹکراؤ عقیدے کا ٹکراؤ قرار دیا ہے قرآن کہتے ہیں حاضان قسمان اختصمفی رب ہم کہ یہ دو لشکر تھے دو لڑنے والے تھے اختصمفی رب ہم ان کا جھگڑا اور ان کی جنگ جو ہے اپنے رب کے حوالے سے تھی یعنی یہ رب کی بنیاد پر اللہ کی بنیاد پر جنگ ہوئی تھی یہ زمین کا یا کسی اور بات کا قومیت یا وطنیت یا علاقے یا زبان اور برادری کا جھگڑا نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کی خاطر لڑی جانے والی جنگ تھی تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ہر جہاد میں ہماری ہر بات میں اللہ اور اس رسول کے ساتھ وفاداری اور اسلام اور امت کا تصور جو ہے وہ سامنے ہونا چاہیے اسلام کا پہلا مارکا وہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ وطنیت اور قومیت کوئی چیز نہیں ہے وطن والے لوگ سامنے تھے مکہ والے برادری والے لوگ سامنے تھے جن کے خلاف مسلمانوں نے کتاب کیا اور اس کی عملی تقسیم پہلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی لاجدو کا منہ ولیم الخر اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان کے باپ دادا ہوں ان کے بچے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں امام ابن کتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے متعلق یہ آئر ہوئی ہے وہ کس طرح کہ ابو بکر شدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا یعنی بیٹے کی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے بیٹے نے بعد میں کہا کہ ابو بدر کے موقع پہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ابوکر صدیق نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں تلاش کر رہا تھا اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں بیٹا سمجھ کے تمہیں نہ چھوڑتا یعنی بیٹے کی محبت پر اسلام کی محبت غالب تھی اور بیٹے کی گردن اتارنے کا ارادہ انہوں نے ظاہر کیا تھا اور یہی وہ مارکا بدر ہے ابن کثیر رحم اللہ کے مطابق جس میں ابو عبیدہ بن جرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حمایت میں اسلام کی محبت میں اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنے باپ کے سر کو تن سے جدا کیا تھا اپنی تلوار سے یعنی باپ کی محبت کو اسلام کی محبت پر قربان کیا اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کیا تھا مصحف بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ایک مائی کو قید کروایا تھا اور ایک بھائی کو بن عمیر رضی اللہ انہوں نے اس جنگ میں قتل بھی کیا تھا ایک بھائی کو قتل کیا دوسرے کو قید کیا جا رہا تھا تو انصاری صحابی کو کہا کہ اس کو زور سے باندھو اس کی ماں بڑی مالدار ہے وہ جو ہے بڑا مال دے گی اس کے بدلے اس نے کہا کہ تو یہ بات کہتا ہے تو میرا بھائی ہے اور تو یہ بات کہتا ہے تو بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں تو میرا بھائی نہیں ہے بلکہ یہ جو تجھے باندھ رہا ہے انصاری ہے یہ جو ہے یہ میرا بھائی ہے. یعنی ان لوگوں کے نزدیک محبت کا تصور صرف اور صرف اسلام کی جر گھومتا تھا سگا بھائی اگر وہ اسلام کا مخالف ہے اسلام کا دشمن ہے تو اس سے ان کا کوئی سروکار اور کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا تو ابن کثیر رہ مولہ فرماتے ہیں کہ یہ, یہ جو آیت ہے یہ سابۂ کرام کے اس طرز عمل کو بیان کرتی ہے جو بدر کے اندر انہوں نے اختیار کیا تھا اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ ان تین صحابہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت مبارزت جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ اطبا صحبہ اور ولید کو ان تین مکہ کے سرداروں کو سیدنا علی حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے ان کو جو ہے وہ الگ سے قتل کیا تھا تو یہ صحابہ کرام کی مثال ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی ذاتی محبتوں کو اپنی دنیاوی محبتوں کو اللہ کی محبت کے سامنے جو ہے وہ قربان کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے ہمیں بھی جو ہے اپنی دنیا کی محبتوں کو وطن برادری اور رشتے کی محبت کو اپنی محبت پر غالب نہ آنے دے اور ان تمام محبتوں کو جب قربانی کا موقع آئے تو اللہ کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ تو تھی کفار کے ساتھ دشمنی رکھنا کفار کے ساتھ دشمنی رکھنے کی اہمیت کفار کے ساتھ دشمنی رکھنا ایمان کا حصہ ہے کفار کے ساتھ دشمنی رکھنی ضروری ہے اور کفار کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے صرف عمل کا مسئلہ نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے دشمنی کا تقاضا کیا ہے کیا ان سے دشمنی صرف یہ ہے کہ میں درس میں دشمن, دشمن ان کو کہہ دوں آپ لوگ دشمن سمجھ لیں یا دشمنی صرف یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے امریکہ کو یا دشمنوں کو گالیاں دیتے رہیں اس سے دشمنی ادا ہوگی یا دشمنی یہ ہے کہ جب بحث مباحثہ چل رہا ہو تو پھر میں بھی امریکہ کے خلاف خوب باتیں کروں آپ بھی خوب دلائل دیں جیسے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے اور میں بھی جو ہے وہ امریکہ کی مذمت بیان کروں اور یہودیوں کو برا کہوں آپ بھی کہتے رہیں اور جو ہے پھر محفل جب ختم ہو اسی طرح کے کہہ کہ اسی طرح کی باتیں یا پھر دشمنی یہ ہے کہ مظاہرے کیے جائیں اور کارٹون کا جواب کارٹون بنانے کا جواب یہ دیا جائے کہ ہم بھی ان کے کارٹون بنا کے پتلے بنا کے جلائیں یا ہڑتالیں کریں یا مظاہرے کریں یا ملین مارچ کریں کیا صرف یہی دشمنی کے تقاضے ہیں یا کیا صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول نے یہ طریقے بتائے ہیں کہ دشمنی کے یہ طریقے ہیں کیا پورا ان کا کلچر اپنا لو پوری ان کی تہذیب اپنا لو ان کی اطاعت قبول کر لو اور ان کی ساری دشمنی پر جو ہے وہ آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہو اور صرف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے وہی طریقے جو یہود و نصحا نے ہم کو دیے ہیں جلسے جلوس اور مظاہرے گو کر لینا بینر گلی پہ لگا دینا کیا یہی دشمنی کے لیے کافی ہے نہیں دشمنی جس اللہ رب العزت نے جس اسلام نے ہمیں دشمنی کا حکم دیا ہے اسی اسلام نے ہمیں دشمنی کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ کفار کے ساتھ دشمنی کس انداز میں رکھنی ہے مختصر انداز میں اس کو لیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان سے نفرت یعنی دلی طور پر ان سے نفرت رکھی جائے ان کے بر اور عداوت جو ہے وہ ان کو اپنا دشمن سمجھا جائے یعنی عقیدتاً عقیدتاً ذہنی طور پر فکری طور پر ہم ان کو دشمن سمجھیں کیونکہ وہ اللہ اور اس عبی رسول کے دشمن ہیں ان سے نفرت کریں پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان سے دور رہیں ان سے دور رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو تبلیغ نہ کریں ان سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو معاشرے ہیں ان معاشروں سے ہم دور رہیں جہاں پر کفر غالب ہے جہاں پر شراب پی جاتی ہے جہاں اریانیت ہے اور جہاں پر ان کا قانون چلتا ہے جو کفار کے معاشرے ہیں ان سے ہم دور رہیں اور اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو ان سے دور رکھیں حدیث میں بھی آتا ہے اور علماء کرام نے اس پر یمان عقل کیا ہے کہ کفار کے ساتھ معاشرت رکھنا کفار کے علاقوں میں رہنا یہ حرام ہے کسی مجبوری یعنی شری مجبوری کے بغیر جس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کفار کے علاقے میں جانا حرام ہے یہ اسلام کا حکم ہے ابو دعوت کی حدیث ہے اب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں اس سے لاتعلق ہوں کہ جو کفار کے درمیان رہتا ہے کفار کے درمیان کسی مسلمان کا رہنا یہ جائز نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہجرت کا جو حکم دیا ہے اس کا یہی مقصد ہے ہجرت جو ہے اسلام کے اندر اس کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے جتنی ایمان کی اہمیت ہے حدیث میں آتا ہے کہ الجرت اتحد مما کا نقب ہجرت کرنے سے سابقہ تمام گنا معاف ہو جاتے ہیں جس طرح ایمان سابقہ سب گناوں کو معاف کرتا ہے اسی طرح ہجرت جو ہے گناوں کو معاف کرتی ہے گویا کہ ایمان یہ ہے کہ ہم عقیدتاً کفار سے الگ ہو جائیں فکری طور پر ہم کفار سے الگ ہو جائیں ان کا الگ عقیدہ ہے ہمارا الگ ہے اور ہجرت گویا کہ یہ ہے کہ ہم عمل بھی جسم کے اعتبار سے جس طرح روح کے اعتبار سے ہم کلمہ پڑھ کے ان سے الگ ہوئے اسی طرح جسم کے اعتبار سے بھی ہم کو فار سے الگ ہو جائیں یہ جو ہے وہ ہجرت ہے گویا کہ ایمان کی بہن ہے اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر بہت سے مقامات پر ایمان اور ہجرت کو ساتھ ذکر کیا ان الدینہ آمنو و لدینہ ایمان لائے اور ہجرت بہت سارے مقامات پر ہجرت اور ایمان دونوں کا ساتھ ذکر ہے اور ایک جگہ پہ فرمایا و لدینہ آمن و وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی تمہارا ان کے ساتھ ولایت کا محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی جو ایمان لاتے ہیں لیکن ہجرت نہیں کرتے تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی گویا کہ ہجرت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ولایت کے تعلق کو کاٹ دیا ہے کہ جو کفار کے معاشروں میں رہتے ہیں کفار کے نظام کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں اور ہجرت نہیں کرتے تو دوسرا ان سے دشمنی رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کفار کے ساتھ ہاں ایسی کوئی چیز ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی اپنی جہاد کے لیے کسی اور مقصد کے لیے یا کسی کاروائی کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کفار کے معاشروں میں جا کر ایک وقتی ضرورت کے تحت محدود سی مدت تک کے لیے وہاں جا سکتے ہیں وہاں جا کے بسیرا کرنا وہاں جا کے مستقل رہنا صرف دنیا کمانے کے لیے یہ شریح طور پر جو ہے وہ جائز نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ شریعت کے حکم کو چھوڑ کے پامال کرتے ہوئے وہاں پر جاتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور ان کو کوئی होती लोग के बाद, के बाद, के बाद लोग अमेरिका لوگ امریکہ سے آئے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں ترکی اور مصر وغیرہ जो وہ لوگ جو خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد یعنی انیس سو چوبیس کے بعد انیس سو چوبیس کے بعد جو لوگ وہاں پر جب بہت سختی ہو گئی تھی دین پر عمل کرنے پہ یعنی داڑھی رکھنے پر جو ہے وہاں تشدد کیا جاتا یعنی اپنے لحاظ سے وہ بظاہر اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سختی انتہائی شدید تھی کیونکہ نیا نیا انقلاب آیا تھا وہ لوگ وہاں سے اپنی بظاہر وہ یہ سمجھتے تھے ہم اپنے دین کو بچا رہے ہیں دین کو بچاتے ہوئے وہ امریکہ ہجرت کر کے چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے یہاں آ کے مطمئن ہو کے رہ گئے رہنے لگ پڑے ہم نے کہا یہاں دین آزاد ہے نماز پڑھنے کی آزادی ہے داڑھی رکھنے کی آزادی ہے پردہ کرنے کی آزادی ہے ہم یہاں رہتے گئے اولادوں کو ہم نے تعلیمی اداروں میں ڈال دیا اور آج, آج وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی کاش کے ہم ترکی میں رہتے پورا ظلم و ستم سہتے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ ہمیں مار دیا جاتا ہمیں پھانسی پر چڑھا دیا جاتا باری اولادوں کو قتل کر دیا جاتا وہ چیز ہمارے لیے قابل برداشت تھی لیکن ہم یہاں پر آ گئے, اپنے معاشرے سے ماحول سے مسلمانوں سے کٹ گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہماری اولاد ہمارے پوتے پوتیاں ان میں سے کوئی یہودی ہے اور کوئی عیسائی ہے یہ حال ہوا ہے مغربی معاشرے میں امریکی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ہمارا تو یہ, یہ ان کے ساتھ رہنے کا اثر انسان تقریباً 90% اپنے ماحول کا اپنے معاشرے کا غلام ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن خالی ہوتا ہے جیسا وہ ماحول دیکھتا چلا جاتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈلتا چلا جاتا ہے تو کفار کے ساتھ دشمنی رکھنے کا دوسرا جو ضابطہ ہے پہلا یہ کہ ان, سے ان کو دشمن سمجھا جائے دوسرا یہ کہ ان کے علاقوں سے دور رہا جائے قرآن ودیث کی روشنی میں بھی ہجرت کا بھی یہی مخہوم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے علاقوں میں رہنے سے ہمیں منع فرمایا ہے تیسری چیز یہ جو انتہائی امپورٹینٹ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد نہ کی جائے یہ اصل دشمنی ہی کا ایک تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد نہ کی جائے اور اس چیز کو یعنی مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا اس کو علماء اسلام نے ارتداد قرار دیا ہے کہ جو انسان مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرتا ہے وہ انسان اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے کوئی انسان کلمہ بڑھنے کے باوجود مسلمان ہونے کے باوجود کفار کے ساتھ دوستی رکھے اور دوستی ایسی ہو کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرتا ہے کافر بنانے والی دوستی یہ ہے کہ انسان ایک تو یہ کہ ان کو کافر نہ سمجھے یعنی کہے کہ وہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی اللہ کے دین پر ہیں ہم بھی اللہ کے دین پہ ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے جنت میں جائے, ہم بھی جائے. یعنی یہ تو دین اسلام کا ہی انکار ہے یہ بھی ارتداد ہے دوسرا ارتداد یہ ہے کہ انسان مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کے خلاف حالت جنگ میں کفار کا ساتھ دے اور ان کی مدد کرے یہ ارتداد ہے ایسا کرنے والا انسان اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے تقریباً تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے یہ تیسری چیز جی. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی مشابہت سے پرہیز کیا جائے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں احنت سراط المستقیم سراۃ علیہم غیر المغضوب علیہم ولان اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھا راستہ کون سا جو انعام یافتہ لوگوں کا ہیں جن پر ت نے انعام فرمایا نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غزب کیا گیا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا مقبوب علیہم کی تشریح حدیث میں آتی ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں اور زالین کی تشریح جو ہے وہ حدیث میں یہ ہے کہ زالین سے مراد عیسائی ہیں اور قرآن مجید میں بھی کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے یہود کے لیے غزب کا لفظ استعمال کیا ہے اور نصارہ کے لیے عیسائیوں کے لیے ذلو کا لفظ ذلو ازلو کثیر زل کا گمراہی کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا یہی سرات مستقیم ہے ویا کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا یہود و نصارہ کے راستے سے بچنا ان کے جو مخالف راستہ ہے وہی سرات مستقیم ہے اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے من شب بقوم من فہو و منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے جو کسی قوم کے رستے پر چلتا ہے ان کی پیروی کرتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اسی قوم کے ساتھ ہے تیمیہ رحم اللہ نے کتاب لکھی ہے اقتضاء سراۃ المستقیم مخالفت و الجہیم اتنی موٹی کتاب ہے تین چار سو صفحات کی کتاب ہے اس میں انہوں نے پورا جو ہے اسی موضوع کو بیان فرمایا ہے کہ سرات مستقیم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اصحاب الجہیم کی جہنم والے لوگوں کی مخالفت کی جائے اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں امام ابن تمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو اسلام کی عمارت کو گرا دیتی ہے اول انہ دم الاسلام سب سے پہلی چیز جو اسلام کی عمارت کو گرا دیتی ہے وہ یہود و نصارہ کی اور کفار کی مشابہت ہے وہ کس طرح کہ جس تہذیب سے ہم نے جنگ کرنی تھی جس قوم سے جس تہذیب سے جس کلچر سے جس کردار سے ہم نے جنگ کرنی تھی جس کو مغلوب کرنا تھا اگر اسی کلچر کو اسی تہذیب کو ہم اپنا لیں گے تو گویا کہ ہماری تو یہیں پر شکست ہو گئی ایک مسلمان نے تلوار اٹھا کر عزت اور غیرت اور اسلامی حمیت کو دنیا میں جو ہے اجاگر کرنا تھا اور اللہ کی کتاب کو نافذ کرنا تھا جب ایک مسلمان خود ہی اس کتاب کو بند کر کے پھینک دیتا ہے اور انہی کے طریقے انہی کے دیے ہوئے جو نظام ہے تعلیم کے وہ وہی پڑھتا رہتا ہے اسلام نے جو پردہ دیا ہے اس کو چھوڑ کے بے پردگی اختیار کرتا ہے اسلام نے جو لباس دیا ہے اس لباس کو چھوڑ کے اپنے پینچے ٹکنے سے نیچے رکھنا اس پر فخر کرتا ہے اسلام نے جو شکل و صورت دی ہے اس شکل و صورت کے بجائے یہود و کی شکل و صورت کو اپناتا ہے اسلام نے جو یعنی کاروبار کا نظام دیا ہے اسلام نے جو روپے پیسے کا نظام دیا ہے اس نظام کو چھوڑ کے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو اپناتا ہے تو جب سب طریقے ان کے انسان نے خود اپنا لیے تو وہ انسان اس میں بلا اتنی طاقت کہاں سے روحانی طور پر پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کھڑا ہو اور پھر جو ہے یہود و سارا کے جب اس کا دل ہی مر چکا ہے جب اس کے دل میں ہی اسلام کی محبت اسلام کے لیے غیرت ہی باقی نہیں ہے تو پھر وہ انسان تو پہلے ہی مرا ہوا ہے اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا اخلاص اور اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اعتماد ہر معاملے میں ایک قدم اٹھانا ہو حتہ کہ کھانسنا بھی ہو بیت الخلاء میں داخل ہونے تک کی بات کیوں نہ ہو چھوٹی سے چھوٹی بات میں چھوٹی سے چھوٹی بات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی جائے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو جو ہے وہ حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اس کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ عد و نسارہ کا طریقہ وہ معمولی معاملات میں ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے ہر معاملے میں ان کو جو ہے وہ چنا چاہیے ہر معاملے میں ان کو شکست دینی چاہیے وہ اس چیز پر خوش ہوتے ہیں آپ امریکہ کے خلاف بہت لمبی سی تقریر کرو لیکن آپ کا چہرہ داڑھی سے آری ہو آپ کی عورتیں پردہ نہ کرتی ہوں آپ انہی کے طریقے سٹائل پر زندگی بسر کر رہے ہوں ان کو بہت خوشی ہوگی آپ ان کو گالیاں تک بھی دیں ان کو خوشی ہوگی وہ کہیں گے کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں ایک اختلاف کا حق دیتے ہیں ہم لیکن آپ جب داڑھی رکھ کے میدان میں آئیں گے جب آپ اسلام کو اپنا کے اسلامی نظام حیات کی بات کریں گے پھر زبان سے آپ کچھ نہ کہیں آپ کمرے کے اندر بند ہو کے بھی ایک بات کہہ رہے ہیں پھر بھی وہ آپ کو ڈھونڈیں گے ان کا سائنسی نظام ان کا یہ جو ایجنٹ یہ ایجنٹ ہم اپنے جیبوں میں رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں یہ ایجنٹ آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے جہاں کوئی ایسی بات آئی جس میں خالص اسلام کی بات ہو تو یہ, یہی ایجنٹ انسان کو پکڑوانے کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو جلسے میں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی دیکھیں حق ہوتا بھی وہ ہے جس سے باطل کو چڑھ ہو جس سے باطل کو کوئی باطل کی پیشانی پر شکل نہ پڑتی ہو وہ حق ہی کیا ہوا تو وہ لوگ اسلام کی دشمنی میں اس حد تک آگے آ ہیں ہمارا نوجوان ابھی تک جو ہے وہ انہی کے طریقوں پر چلتا رہے یہ انتہائی بے حصی اور بے غیرتی ہیں ہماری بہنیں ان کی قید میں ہیں مارے معاملات جو ہے وہ کس قدر بغیر ہو چکے ہیں اس کے باوجود ہم لوگ ان کی پیروی کر رہے ہوں ان کی گھٹیا چیزوں کو لے کے اپنی جھولی میں رکھ کے ان کو اچھالتے ہوں ان پر فخر کرتے ہوں اور اسلام کی اعلیٰ ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی ترین سنتیں ان کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ خوشی منائیں اور ان کو جو ہے ان پر فخر کریں یہ انتہائی بزدلی کا اور انتہائی بے حمیتی کا جو ہے وہ مقام ہے اس وجہ سے سب سے پہلے اگر ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اگر ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں اگر کفر کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے یہود و نصارہ کی پیروی کو بالکل نکال دیجیے اپنے تمام معاملات سے لباس ہو کردار ہو عادات ہو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو ہر معاملے میں شادی بیاہ ہو خوشی ہو کمی ہو ہر چیز میں یہود و نصارہ کی مخالفت کیجیے بہت سی احادیث جو وہ اس حوالے سے آتی ہیں کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ وہ داڑھی نہیں رکھتے آپ داڑھی رکھیے یہودی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ بھی اللہ کا گھر ہیں ہم بھی مسلمان بھی شروع میں جو ہے وہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی اس کو کہتے ہیں اسلام کی غیرت اسلام کی حمیت اللہ رب العزت نے نماز کے اندر ہی جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا مسلمانوں کی تو ہر چیز ان سے الگ ہونی چاہیے ہر معاملے میں مسلمانوں کو یہود و کی مخالفت کا جو ہے وہ رکھنا چاہیے جس جس چیز میں ان کی مشابہت کا اندیشہ آیا اس اس چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ مسلمانوں کو کہا یہودی آشورا کا روزہ رکھتے تھے آپ کو بھی مطلوب تھا کہ آشورا کا روزہ رکھا جائے لیکن یہاں بھی آپ نے کہ ان سے مخالفت کرنی ہے اگرچہ روزہ ہے عبادت ہے لیکن آپ نے بنایا کہ نہیں ایک روزہ اس کے ساتھ بڑھا دو یا شروع میں یا بعد میں ایک روزہ بڑھا دو بالکل ان جیسا روزہ جو ہے وہ تاکہ نہ ہو تو ہر معاملے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کریں یہود و نصارہ کے طریقے کو نہ اپنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی پوری زندگی میں جو ہے بلائیں اگر ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اگر پھر باتیں کرنا چاہتے ہیں پھر تو ممکن ہے لیکن اگر ٹھوس جہاد چاہتے ہیں اللہ کے نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے نظام کے ساتھ مخلف ہونا چاہیے یہود و نصارہ کے نظام کو ان کے طریقوں کو مطلب طور پر جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے اس کے علاوہ یہ کہ ان کے جو مخصوص ایام یا مخصوص تہوار جو ہوتے ہیں ان میں شرکت نہ کی جائے مثلا ہندو جو ہے وہ ہولی مناتے ہیں یا بسنت مناتے ہیں یا پھر عیسائی جو ہے وہ اپنی عید مناتے ہیں ان عیدوں میں ان سے تحفے وصول کرنا یا ان کو تحفے دینا یا ان کے گھروں میں آنا جانا یا ان کو بھی جو ہے وہ عید کے رنگ میں منانا اس کے متعلق بھی جو ہے وہ ابن تعمیر رحم اللہ نے اسی کتاب میں بہت سے علماء کے اقوال بھی لکھے ہیں احادیث وغیرہ بھی لکھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ یہ بھی کفر کے برابر ہے yani آپ ان کے تہواروں پر خوشی منائیں اور آپ بھی جو ہے ان میں شریک ہوں یہ اسلام کے ساتھ کفر کے جو ہے وہ برابر اسلام میں دو عیدیں ہیں دو خوشی کے دن ہیں وہی جو ہے مسلمانوں کے عید کے دن ہیں ان کے علاوہ کوئی خوشی کا دن نہیں باقی جو بھی طور طریقے ہیں جو بھی دن عیسائی وغیرہ مناتے ہیں یا یہودی مناتے ہیں یا جو مجوسی مناتے ہیں یا ہندو مناتے ہیں ان کے ان مذہبی تہواروں میں جو ہے وہ شریک ہونا یہ شرم جو ہے وہ جائز نہیں ہے یہ بھی دشمنی میں آتا ہے اور چھٹا طریقہ اور اصل جو حل ہیں ان کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اور اصل جو حل اسلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے چھٹا جو دشمنی کا طریقہ ہے کفار کے ساتھ وہ یہ کہ کفار کے خلاف جہاد کیا جائے یہ آپ کی پھر سینکڑوں آیات ہیں پرانے مجید میں جو ہمیں کہتی ہیں کہ ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو ان کے انگلیوں کے پوروں تک پہ مارو ان کی گردنوں پہ مارو جہاں بھی مل جائیں وہیں پر ان کو پکڑ لو اور خوب ان کا خون بہاؤ خوب ان کی طاقت کو جو ہے وہ کم کرو جب تک فتنہ ختم نہیں ہوتا جب تک دنیا میں کفر کی حاکمیت باقی ہے جب تک اللہ کا دین پورے کا پورا جو ہے وہ دنیا میں نافذ نہیں ہوتا اس وقت تک ان کے خلاف کتاب کیجیے یہ اللہ رم العزت کا حکم ہے اور دشمنی کا یہ طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے وہ ہمارے خلاف کتاب کرتے ہیں ہم ان کے خلاف کتاب کریں وہ اپنی حکمیت دنیا میں چلانا چاہتے ہیں ہم اسلام کی حکمیت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی رضا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان کے خلاف کتاب کریں اچھا یہ تو تھی کفار سے دشمنی رکھنے کی بات اب اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا <تصفح> والذی نفسی بیدہی لا تدخل الجنہ حتی تؤمنو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا تدخل الجنہ حتی تؤمنو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ ولا تؤمنو حتی تحابو اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو یہ آپس کی محبت جو ہے یہ ایمان کی شرط ہے ایمان کے لیے ضروری ہے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو ولا تو اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتا تحابو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگو پھر آگے فرمائے اولا شی کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کے اوپر عمل کر لو گے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو گے تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی فرمایا کہ افسلام و بینکم ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ سلام کو عام کرو السلام علیکم کو سلامتی کو جو ہے وہ عام کرو یا صرف السلام علیکم مراد اس سے نہیں ہے یعنی ملتے ہوئے سلام کرنا دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض رکھنا صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ یہ کہ سلام زبان سے بھی سلام کیا جائے اور دوسرے مسلمان کو اپنی جان اور مال سے بھی سلامتی مہیا کی جائے دوسرے کی سلامتی کا خیال رکھا جائے دوسرے کی سلامتی کا انسان کو جو ہے وہ حرص ہو اور شوق ہو تو مسلمانوں کے اندر سلامتی کو عام کرنا اور سلام کو عام کرنا جو ہے یہ ایک سبب ہے محبت پیدا کرنے کا بہرحال اصل جو غرض تھی وہ یہ کہ اس حدیث میں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اہل ایمان کے ساتھ محبت نہیں کرتے چند آیات اس حوالے سے یہ کتنی ضروری ہیں مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھنا یہ کتنا ضروری ہے مسلمانوں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنا یہ کتنا ضروری ہے اس کی کتنی اہمیت ہے ایک حدیث پہلے اس کے بعد چند آیات کام جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو داود کے اندر یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا اللہ اکبر بے افضل تھی و سیاح میں و صداقت کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے نماز سے بھی اور روزوں سے بھی اور صدقات اور زکوۃ سے بھی زیادہ افضل ہے نماز روزے زکوٰۃ کتنی فضیلت والے عمل ہیں فرمائیں کہ ان اعمال سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل نہ بتاؤں صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی ہاں بتائیے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاح ذات طلبین آپس میں مسلمانوں کے تعلقات کی درستی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسلام ایک دوسرے کے ساتھ صحیح رویہ ایک دوسرے کے ساتھ بنا کر رکھنا یہ اتنے بڑے بڑے اعمال سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل یعنی اس کے آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر اصلاح کروانا اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھنا یہ کتنی فضیلت والا عمل ہے جس کو نماز سے بھی جو دین کا ستون ہے روزے سے بھی جس کی بے تحاشا جو ہے فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے اور صدقات اور زکوات سے بھی زیادہ افضل قرار دیا ہے اور پھر فرمائے کے وہ فساد ادا تل ہی الحال تو اور آپس کا جو فساد ہے یہ تباہ کر دینے والی مونڈ دینے والی چیز ہے مایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دینے والی چیز بلکہ ایسی چیز ہے جو دین کو مونڈ دیتی ہے یعنی آپس میں اگر ہمارے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ بگڑ جائیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا پورے کا پورا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس وقت تک ایک گھر کے معاملات صحیح نہیں چل سکتے جب تک اس گھر کے افراد جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق کو درست نہ رکھیں اس وقت تک ایک ادارہ نہیں چل سکتا جب اس ادارے کے تمام کارکن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں ایک دکان نہیں چل سکتی جب تک اس دکان میں کام کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق صحیح نہ رکھیں تو پھر امت مسلمہ کا نظام اور جہاد اور بڑے بڑے جو اعمال ہیں وہ کس طرح جو ہے چل سکتے ہیں جب تک کہ مسلمان یا مجاہدین یا مسلمانوں کے عام افراد ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات جو وہ درست نہ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اتنا جامع کلمہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جامع ترین کلمات دیے گئے ہیں فرمایا کہ آپس کا جو فساد ہے یہ موڑ دینے والی چیز ہے یہ سب کچھ ختم کر دینے والی چیز ہے اللہ رب العزت نے بھی سورہ انفال میں اسی بات کو تقریبا فرمایا ہے فرمایا کہ ولدین کفر او باغ ہوم او کفار جو ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کی حمایتی ہیں اللہ تفاو اے مسلمانوں اگر تم نے ایسا نہ کیا تکن فتنا تنفل عرضی تو زمین میں بہت فتنا ہوگا وہ فساد کبیر اور بہت بڑا فساد ہوگا یعنی مسلمانوں نے اگر ایک دوسرے کی مدد نہ کی مسلمان ایک دوسرے کی حمایتی اور مددگار نہ بنے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا زمین میں فتنا اور فساد برپا رہے گا تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اگر آپ لوگ فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں دنیا سے باطل نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں فساد کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے مددگار بن جائیے اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایتی بن جائیے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ کا ولا کا رشتہ ولا کا جو تعلق ہے دلی محبت اور عملی طور پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مفاہمت اور جو ہے ان کی مدد ان کی حمایت کرنا یہ سب چیزیں اگر نہیں ہوتیں تو پھر دنیا سے جو ہے وہ فساد ختم نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے جس طرح کفار سے دشمنی رکھنا ضروری ہے بالکل اسی طرح جو ہے مسلمانوں سے محبت رکھنا ضروری ہے اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی ختم ہو گئی تو پھر جو ہے ہم اسلام کے کام کے نہیں ہیں سورہ سب میں اللہ نے فرمایا ان اللہ حقب الدین قاترون نفی سبھی لہى صفا یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے کہ جو اس کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں کان نہ ہوں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں یعنی اللہ کی محبت اللہ کی رحمت اللہ کی نصرت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے پھر اللہ کے راستے میں گتال کرتے ہیں اور جن کے اندر رکھنا ہو جن کے اندر بگاڑ ہو جن کے اندر آپس کا خلفشار اور اختلافات ہوں ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اسی طرح وہ لوگ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کی اقامت کا کام لینا ہے اپنے دین کو قائم کرنا ہے ان کا تعارف اللہ نے فرمایا کہ اشد القفاری روح ما بین ہوں کہ کفار کے لیے انتہائی سخت اور شدید ہیں اور مسلمانوں کے لیے آپس میں جو ہے انتہائی رحیم انتہائی شفیق اور آپس میں جو ہے وہ مہربان اور رحم دل ہے اسی طرح آمن ہوں میں کماندین ہیبو نہ ہوں عدل علامین کافرین کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ لائے گا میدان میں جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کا کام لے گا ان کی صفت یہ ہے آل اہل ایمان کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے اہل ایمان کے لیے بالکل نرم کوئی میرے حقوق کو بھی پامال کر دے میرے ساتھ اس کا رویہ بھی ٹھیک نہ ہو لیکن جب تک وہ میرے اللہ پر ایمان رکھتا ہے میری کتاب پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے نظام کو اسلام کو تسلیم کرتا ہے تو پھر میری اس کے ساتھ محبت جو ہے نہ مال کی وجہ سے ہے نہ مفاد کی وجہ سے ہے نہ میرے ساتھ اس کے سلوک کی وجہ سے ہیں نہ برادری کی وجہ سے ہیں میں تو اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں مزاج نہ ملتا ہو زبان نہ ملتی ہو یا باقی معاملات نہ ملتے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے ہر مسلمان سے ہر مجاہد سے ہر ساتھی سے جو ہے ہر قیمت پر محبت رکھنی ہے ہم عموماً محبت کرتے ہیں صرف اس کے ساتھ جس سے ہمارا مزاج ملتا ہو جس سے ہمیں کاروباری مفاد ہو جس سے کوئی ہمارا مزاج یا ڈیلنگ جو ہے وہ ایسی ہو کہ ہمیں وہ پسندیدہ ہو ہم صرف اللہ رب العزت کی خاطر اس وقت محبت کرنے والے ہوں گے کہ جب ہم اس آدمی سے سب سے زیادہ محبت کریں گے جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے اس سے سب سے زیادہ محبت ہو جو جتنا دور ہٹتا چلا جائے اتنی ہی ہماری محبت اس سے جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے لیکن عموما ہوتا یہ ہے جس سے مفاد کی زیادہ امید ہوتی ہے یا جس سے مزاج زیادہ مل رہا ہوتا ہے یا جو ہمارے ساتھ بظاہر زیادہ اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں یعنی گویا کہ ہماری جو محبت وہ ہمارے مفادات کے تابے ہیں ہمارے مزاج کے تابے ہیں جس سے مزاج ملے گا اس سے ہم محبت رکھیں گے تو ایک آدمی سے آپ کا مزاج نہیں ملتا لیکن وہ ہے مجاہد ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے ایماندار ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے اس کے باوجود آپ سنجیدہ مزاج ہیں وہ زیادہ باتیں کرنے والا ہے وہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے صرف اس بنیاد پہ آپ اپنے دل میں اس کے خلاف قدورت رکھیں یا میں اس کے پاس گیا تھا اس نے مجھے چائے نہیں پلائی یا اس نے مجھے پوچھا نہیں یا کسی موقع پہ غصے سے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی غصے میں اس نے کوئی بات میرے خلاف کہہ دی میری رسوائی کر دی تو میں صرف اس بنیاد پر جو ہے اس سے اپنے دل میں بغض رکھ لوں اپنے دل میں نفرت رکھ دوں یہ بات جو ہے وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے ہر مسلمان سے ہر قیمت پر ہمیں اپنی محبت کو باقی رکھنا ہے اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اگر نہیں تو پھر ہماری پوری زندگی انہیں جھگڑوں میں گزر جائے گی کبھی اس کے خلاف محاذ کو لائے کبھی اس کے خلاف کبھی اس کے خلاف کبھی اس, اس کے خلاف آپس کے ہی جھگڑے آپس کی نفرتیں آپس کی یہ جو دشمنیاں ہیں یہی پورے کرتے کرتے جو ہے ہماری زندگی اتنی حقیر بن جائے گی کہ انہیں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں ہماری زندگی جو ہے وہ فنا ہو جائے گی انسان کی زندگی انتہائی قیمتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے رکھنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی رکھنا اور انہی دشمنیوں کے اندر اپنی پوری زندگی کو اپنی توانائیوں کو لگا دینا یہ اس زندگی کا ان چند ساسوں کا انتہائی غیر محتاط اور انتہائی غلط استعمال ہے اس وجہ سے ہمیں مسلمانوں کے لیے نرم ہونا چاہیے اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں سات لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب جن لوگوں کو ہوگا ان میں سے فرمایا کہ دو وہ آدمی ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اللہ کے لیے اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایل متحب نبی کہاں گئے وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے میری عزت اور جلال کی وجہ سے میری عظمت کی خاطر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے <الیوما ازلوہم فی زلی> <الیوما لا دلہ اللہ دلی> آج میں انہیں اپنے سائے کے نیچے اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے یعنی yani وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے اس حوالے سے جامع ترمیزی کی حدیث ہے امام ترمیزی نے خود بھی اس کو حسن اور صحیح کہا ہے ابن حبان نے اور کئی محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے المتحابون نفی جلالی وہ لوگ جو میرے جلال میری عزت و عظمت کے لیے محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لہم منا من نور قیامت والے دن ان کے نور کے ممبر ہوں گے یعنی ان کے نور کے تخت ہوں گے نور کے ممبر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا اور فرمائے کہ یگ بے تو ان کے اس مقام پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے یعنی وہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ کی جلال کے لیے محبت رکھتے ہیں ان پر امبیا بھی رش کریں گے اور ان پر شہداء بھی کتنے عظیم مقام کے یہ لوگ ہیں یعنی انبیاء اور شہداء جن پر رش کریں ان کا کیسا مقام ہوگا کتنی بلند فضیلت ہوگی اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو اللہ کے لیے محبت رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت صبر آزما بات ہے بہت صبر آزما بات ہے کہ صرف اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت رکھنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے اور یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک انتہائی فضیلت اور انتہائی اہمیت رکھنا ہے ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے ہی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی کا فرمان ہے وجبت محبتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ماجب ہو چکی ہے للمتحاب بین افیع ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر محبت رکھتے ہیں جو میرے لیے محبت رکھتے ہیں۔ میری محبت ان کے لیے واجب ہو یعنی اب اس میں بھی وہی بات آئی کہ العمل جیسا عمل کیا ہم نے ہم نے اللہ کے لیے اس پر ایمان لانے والوں سے محبت کی اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اپنی محبت سے ہمیں نواز دیا میری محبت واجب ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے لال متحاب جو میری خاطر محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بل متجال اسی نفیہ اور میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں ولم تضاوری اور میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات اور ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ولمتوازرین افیہ اور میری خاطر جو ہے وہ ایک دوسرے پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو جن لوگوں کے اندر یہ صفت ہے اللہ کی خاطر خرچ کرنا اللہ کی خاطر محبت رکھنا اللہ کی خاطر اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے جانا اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ بیٹھنا کسی کو وقت دینا یہ جن لوگوں کے اندر صفت ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے جو ہیں وہ واجب ہو چکی ہے تو ان احادیث سے بھی ہمیں اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے باقی ایک سوال چھوٹا سا رہ گیا تھا وہ یہ کہ کفار کے ساتھ نفرت عداوت جہاد کتاب اس سب کی جو باتیں کی گئی ہیں دوسری طرف یہ بات آتی ہے کہ ہمیں سیرت سے اور قرآن و حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ معافی کا معاملہ ہو حسن سلوک کا معاملہ ہو اور احسن انداز کے ساتھ ان کو دعوت دی جائے یا اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے اخلاق کا اپنا محل ہے معافی کا اپنا محل ہے ایک ہے کسی سے آپ کا شخصی کوئی معاملہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ آپ کے والدین اگر مشرق بھی کیوں نہیں ہے تب بھی ان سے حسن سلوک کرنا ہے لیکن یہ حسن سلوک کہاں ہے گھر پر ہیں جب وہ باپ بفر کے لشکر کے اندر شامل ہو جائیں پھر اس کے ساتھ اس سلوک نہیں ہے جب تک وہ گھر پہ ہیں آپ کا اس کے ساتھ شخصی تعلق ہے تب تک آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی آتا ہے اسی طرح آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں آپ کے ساتھ اس کی جنگ نہیں چل رہی اس نے اسلام پر حملہ نہیں کیا آپ کا پڑوسی ہے مثال کے طور پہ آپ نے اس کو دعوت دینی ہے تو آپ اس کو توحفہ بھی دے سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک بھی کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایک کمیز دی کمیز کہیں سے میں یا تحفے میں آئی تھی لیکن ریشم کی تھی آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو وہ دے دی تو انہوں نے اگلے دن وہ پہن لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان پر ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہی تو مجھے دی تھی آپ نے نرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تو پہنے بلکہ کسی اور کو دے دے کسی اور کو دے دیتے تم مسلمان کو رہنا تو جائز نہیں ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ قمیض پھر جو ہے ان کا بھائی ایک مکہ میں رہتا تھا جو مشرق تھا اس کو وہ قمیض جو ہے وہ بھیج دی تو شخصی معاملات کے اندر آپ اس نے سلوک بھی کریں سام کی دعوت بھی دیں باقی معاملات بھی ہیں لیکن جب جنگ کا میدان آ جائے تو پھر جو ہے یا تو پھر اسلام کی دعوت شروع میں دی جائے اگر اسلام وہ قبول کرتے ہیں ہتھیار پھینک دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جب تک وہ کفر کے علم بردار ہیں اور کفر کے لیے انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت تک جو ہے آپ کے ان کے ساتھ جنگ ہوگی یعنی تو میں نظر انداز کر سکتا ہوں لیکن اپنی حد تلفی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا تھا اپنی ذات کے ساتھ تو برداشت کرتے تھے کفار آپ کو برا کہتے ہیں یا پھر آپ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو آپ شخصی جب تک بات ہوتی تھی معاف کرتے تھے لیکن جب اسلام کی حرمت کی بات آ جاتی تھی کسی مسلمان بہن کی عزت کا سوال ہوتا تھا جب اسلام کی حرمت کا سوال ہوتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لیتے تھے اور پھر اس وقت تک آپ کی تلوار بے نیام رہتی تھی جب تک اس فتنے کی جو ہے وہ سرپوبی نہ ہو تو اس وقت کفار جس انداز میں ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں ان کا حل جو ہے وہ اسلام تلوار ہی بتاتا ہے البتہ اگر کوئی ایسا کافر ہے یا ایسا حربی ہے جس سے آپ کا کو کوئی قریبی مثال کے طور پہ رشتے دار ہے کوئی یا پھر پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے آپ اس اگر وہ عملاً اس جنگ میں شریک نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی بھی کر سکتے ہیں اس کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں اگر وہ بھی کفار اور مشرق ہیں تو ان کے ساتھ جہاں تک رشتے کی بات ہے تو ان کے ساتھ ہمدردی ہوگی یا کسی کافر کو آپ نے دعوت دینی ہے دعوت دینے کے مقصد کے لیے آپ ان کو تحفہ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ اچھے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں تو خندہ پیشانی سے پیش آنا الگ چیز ہے پھر بھی آپ اس سے نفرت ضرور رکھیں گے دل میں آپ کے نفرت ہوگی اور بظاہر آپ ان سے خندہ پیشانی سے ملیں گے تاکہ وہ آپ کی بات کو سنیں اور اسلام کی دعوت کو جو ہے وہ قبول کریں لیکن دل دل کی جو محبت ہے وہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا جو ہے وہ حق ہے تو یہ ایک سوال یا شبہ سا پیدا ہوتا تھا کہ باقی جو اخلاق والی یہ جو روایات ہیں یہ جو آیات ہیں ان کا کیا ہوگا تو ان کا یہ محل ہے کہ ذاتی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا لیکن نظام کی جہاں بات آئے گی وہاں پر جو ہے وہ ہم تنازل اختیار نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اسلام کی حکمرانی کا خاتمہ یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے اس سے ہم دست بردار نہیں ہو سکتے ہاں ذاتی ہمارے جو حقوق ہیں ذاتی کچھ بات ہیں اس سے ہم دست بردار ہو سکتے ہیں کسی کو تحفہ دینا ہے کسی سے حسن سلوک کرنا ہے وہ الگ پہلو ہے الگ بات ہے اور یہ جو پہلو ہے یہ بالکل الگ ہے اسلام کے کسی ایک پہلو کو لے لینا اور باقی پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کر دینا یہ بھی اسلام کے ساتھ ظلم ہے کہ ہم صرف اخلاق کے پہلو کو لے لیں اور باقی سب جو اسلام نے ہمیں آداب بتائے ہیں کتا کی سینکڑوں آیات ہیں ان کو بالکل ہم فراموش کر دیں اور یہ کہیں کہ ہم صرف اخلاق کے ساتھ دعوت دیں گے یہ بھی اسلام کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے کہ ایک پہلو ہم نے لے لیا جس میں ہمارے لیے بھی عافیت ہے کفار بھی جس پر خوش ہوتے ہیں اور ہم سے نہیں لڑتے تو اسی کو جو ہے وہ بیان کرنا یا اسی کے اوپر اپنا جو ہے پوری عمارت کھڑی کرنا یہ بھی اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کے زمرے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توقی دے وآخر آخر الحمدللہ